ہیں. پھل یا پھول جو بھی آئیں گے وہ ان شاخوں اور پتوں پر آئیں گے نہ جڑ میں لگیں گے نہ تنے میں لگیں گے برگو بار جنہیں ہم کہتے ہیں تو جڑ اور تنا اور برگو بار یہی تین الفاظ استعمال کیے حدور نے اور اب وہ حدور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مبارکہ سنیے اندریک اللہ وانا محمد اور اصول ہمارے اس دین ہمارے اس معاملے کی جڑ اس کی بنیاد تو یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں وہ ان قوام حاضر امر اے قام الصلاط الزکات اور ہمارے اس امر کا ہمارے اس دین کا ہمارے اس معاملے کا تنا عوام جس پر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے اس کا ستون کہہ لیجئے عمارت کے لیے ستون قوام ہے درخت کے لئے تنا جو ہے وہ قوام ہے و انہ قوام حضر لمر قام الصلاۃ وی تازک نماز کا قائم کرنا اور زکات کا ادا کرنا یہ گویا کہ عمل صالح میں سے جو دو اہم ترین ہیں جو گویا کے بہت بنیادی ہیں۔ ان کا ذکر کیا گیا اب تیسرا حصہ ہے وہ ان ضرور کا ثنا بنو الجہاد فیص عبی اللہ اور جو اس کی چوٹی ہے وہ جہاد فیس ہے۔ جہاد فیس اللہ در حقیقت جامع ہے تواسب الحق تباس بل صبر کا حق کی دعوت حق کی تبلیغ حق کی اشاعت حق کے بول بالا کرنے کی جد و جہد پھر اس میں جو بھی رد عمل ہو جو مخالفت ہو جو تکالیف آئیں جو ابتدا ہوں جو بھی آزمائشیں آئیں جن بٹیوں میں سے گزرنا پڑے انسان تن من دھن اس کام کے لئے لگانے کے لئے اور جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار رہے یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے بے اموالکم و اس جہاد میں اپنے مال بھی خرچ ہوتے ہیں اپنی جانیں بھی صرف ہوتے ہیں تو یہ ہے در حقیقت ان میں لزوم کا معاملہ کہ اگر ادھر سے چلیں گے ایمان اگر صحیح ہے حمل صالح نتیجت وجود میں آئے گا آگے چلیں گے تباسب الحق کی شاخ اس سے پھوٹے گی اور اگر وہ حق صحیح ہے بھرپور ہے کل ہے تو اس کا برد عمل ایک غلط معاشرے میں اللہ یہ کہ حق کا بول بالا ہے معاشرے میں پہلے ہی حق کا غلبہ ہے تو ظاہر بات ہے کوئی تصادم نہیں ہوگا لیکن اگر باطل کا غلبہ ہے تو تصادم ہوگا اور پھر وہ تباس ب صبر کا مرحلہ آ کر رہے گا اب کسی کو آپ لیجے یہی چیز کو کانورسلی لیجیے یہ ذرا ابتلخ بات بن جائے گی لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیا جائے اگر کہیں تباسب صبر کا مرحلہ نہیں آ رہا تصادم نہیں ہو رہا تکالیف نہیں آ رہی معاشرہ ریئیکٹ نہیں کر رہا کہیں کوئی ابتدا نہیں ہے اور بظاہر آدمی سمجھتا ہے میں دین کی دعوت دے رہا ہوں حق کی دعوت دے رہا ہوں حق کی تبلیغ کر رہا ہوں کہ سم تھنگ از رانگ سم دین کی تبلیغ نہیں کر رہا وہ یقیناً دین کے ان حصوں کی تبلیغ کر رہا ہے کہ جس سے کسی کو کوئی اندیشہ نہیں جس سے کسی کے مفاد پر کوئی آنچ نہیں آتی کوئی نہ کوئی جینٹل مین ایگریمنٹ ہے کوئی نہ کوئی باتلی درپردہ مفاہمت اور مصالحت ہے اس باتلی کے نظام کے ساتھ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ حق کی دعوت ہو اور نظام باطل جو ہے اس کا راستہ روکنے کے لئے میدان میں نہ ہے. ان ہونی بات ہے امپاسبل ناممکن اگر ایسا ہے کہ دعوت بظاہر حق کی دعوت ہے لیکن نظام باطل اسے برداشت کر رہا ہے اسے اس, کو اس کے اندر کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہو رہا تو لا محالہ یا تو یہ ہے کہ کوئی درپردہ مفاہمت ہے شعوری یا غیر شعوری یا یہ ہے کہ دین کے صرف ان اجزاء کی تبدیل کی جا رہی ہے کہ جن سے کسی کے مفاد پر کوئی آنچ نہیں آتی نماز پڑھنے کی آپ دعوت اور تبلیغ دیتے کرتے رہیے ظاہر بات ہے نہ سرمایہ داروں کو کوئی اندیشہ ہے نہ جاگیرداروں کو کوئی اندیشہ ہے نہ جن کے تاج و تخت جو ہیں جن کے ایوان سجے ہوئے انہیں کوئی اندیشہ ہے پڑھو نماز روزہ رکھنے کی تلخین کرتے رہیے کسی کو کیا اندیشہ ہے انگریز کو بھی اس میں کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہوا انگریزوں کی چھاونیوں میں کھڑے ہو کر دی گئی ہیں نمازیں پڑھی گئی ہیں جمعہ اور جماعت ہوتا رہا ہے اللہ اکبر کے نعرے لگتے رہے ہیں انگریز کو بھی معلوم تھا دے ڈونٹ مین اٹ یہ ان کا مفہوم ہے ہی نہیں کہ اللہ واقعی سب سے بڑا ہے یہ تو ایک مذہبی عقیدہ ہے اس مقیدے کی حیثیت سے اس کو بیان کر رہے ہیں ورنہ اگر کوئی شخص سمجھ کر کہے اللہ اکبر تو نفی ہو رہی ہے انگریز بڑا نہیں ہے انگریز کا قانون بڑا نہیں ہے اللہ بڑا ہے اللہ کا قانون بالا ہے یہ تو کلمہ بغاوت ہے پھر محض ایک اللہ اکبر کا کلمہ کلما بغاوت ہے بشرطے اس کو جو بھی کہہ رہا ہے وہ سمجھ کر کہہ رہا ہو لیکن جب معلوم ہو کہ نہیں یہ مفوم نہیں ہے یہ صرف ایک رسم ہے رہ گئی رسم ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی تو رسم سے کوئی اندیشے کی کوئی ضرورت نہیں تو سمجھ لیجئے کہ اگر نظام باطل ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے کسی دعوت کو چاہے اس دعوت کے دائی کتنے ہی اپنے زوم کے مطابق بظوم خیش وہ سمجھتے ہو کہ ہم حق پیش کر رہے ہیں تو یقینا۔ وہ نمائشی حق ہے وہ کوئی رسمی سا حق ہے وہ کوئی جزوی سا حق ہے کوئی نہ کوئی درپردہ مصالحت موجود ہے اور پیچھے آئیے اگر دعوت کا مرحلہ آئی نہیں رہا اگر صرف اپنی انفرادی نیکی تک انسان محدود ہے تو اس کا بھی منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا عام والے سالے بھی ہماگیر نہیں ہے یہ بھی کوئی محدود ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی گھن جو ہے اندر سے اسے کھائے ہوئے ہیں یہ صورت ضرور ہے عمل سالے کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی چوکھٹ لکڑی کی بڑی ہی بہت ہی موٹی چوکھٹ اندر سے گھن کھا جاتی ہے لیکن یہ کہ اوپر ایک ونیر پر برقرار رہتا ہے گھن جو ہے کتنا سا حقیر سا وہ،, وہ کیڑا سا ہے اسے بھی اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے کہ وہ اندر سے پوری لکڑی کو کھا جاتا ہے لیکن یہ کہ اوپر ایک چپٹی جو ہے کہہ لیجئے یا ونیر جو ہے وہ برقرار ہو اس لیے کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو نظر آ جائے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہ وینئر ہے صرف حقیقت نہیں عمل سالے کا صرف کچھ کو مظاہر ہے حقیقت نہیں اور اگر عمل درست نہیں ہو رہا یہ ریورس میں ہم چل رہے ہیں اگر تباسبر بالحق کا مرحلہ نہیں آیا ہے تو حقیقت دعوت حق کی نہیں ہے کل حق نہیں ہے اگر دعوت حق کا مرحلہ نہیں آ رہا ہے تو اپنی نیکی بھی در حقیقت ظاہری نیکی ہے ہمارا جو اگلا درس ہے وہ ہے ہی نیکی کی حقیقت لس البران توولو جو مشرق مغرب وہ نیکی کہ اصل حقیقت کیا ہے وہ اس دوسرے درس میں سامنے آئے گی تو بظاہر نے کی عقیقت نیکی نہیں ہے ظاہری نے کی ہے یہ ادر حقیقت اپنے وہ اپنے باطن کے اعتبار سے نیکی نہیں ہے روح سے خالی ہے ایک جسد ہے ایک صرف ظاہری صورت ہے اور اگر یہ بھی نہیں ہے نیکی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے جس میں کہ میں نے بارہا آپ کو وہ تیسے کل بھی میں نے ارض کیا تھا کہ حضور کی وہ حدیث لا ایمان علیہ ملا امان طلح کوئی ایمان نہیں ہے اس شخص کا اس کے اندر امانتداری کا وص نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ایک عمل سے نفی ہو رہی ہے ایمان کی لا یو منو لا اللہ یو لا یو منو لا یو مینو من یا رسول اللہ قال الزی لا یا منو جارو ببائے قہ بخاری تفکن اور مسلم دونوں کی روایت خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں پوچھا گیا حضور کون فرمایا وہ شخص لا یا منو جارو جس شخص کا کہ پڑوسی اس کی ایزا رسانی کی وجہ سے چین میں نہیں جس کو آپ کہیں گے زیادہ زیادہ ایک بد اخلاقی ہے کج خلقی ہے یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں فہرست ہے کبیرہ گناہوں کی اس کے اندر شاید اس کا کہیں وجود ہی نہ ہو لیکن یہ کہ اس سے نفی مطلق تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر نفی مطلق فرما رہے ہو وہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا وہ فرق رکھیے وہ قانونی ایمان یہ بالکل علیحدہ ہے اس کا تعلق جو ہے دنیا میں کسی کے مسلمان شمار ہونے سے گناہ کبیرہ پر بھی کوئی شخص جو ہے کافر نہیں ہوتا اور یہ امام اعظم امام ابو ہنیف اور رحمۃ اللہ علیہ کا موقف صد فیصد درست ہے لیکن وہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں ہم کسی کو مسلم یا مومن سمجھتے ہیں وہ حقیقی ایمان جس کی بنیاد پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کو مومن تسلیم کرے گا وہ شہد دیگر ہے وہ تصدیق بالقلب والا ایمان ہے وہ یقین قلبی والا ایمان اس کی نفی کی جا رہی ہے تیسری بات اور یہ بہت اہم ہے اسی کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں جو ہم نے تیسری آیت کے ضمن میں الازین عامن عابل سالحاط وتواس وابلحق و تواس و ب سب اس کی جو بھی ہم نے اس کے بارے میں کچھ گہرائی میں جا کر غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ذمن میں جو میں حاصل کلام جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں ادھر سے چلیں گے ایمان حقیقی ہے عمل درست ہوگا عمل اپنا صحیح ہوگا تباسی بالحق حق کا نتیجہ ضرور وجود میں آئے گا تباسی اگر واقع تن حق کی ہو رہی ہو پورے حقی ہو رہی ہو تو تصادم ہوگا اور صبر کے مراحل آ کر رہے صبر کا مرحلہ نہیں آ رہا ہے تو دعوت بظاہر حقی ہے لیکن کل حقی نہیں ہے کوئی درپڑدہ مفاہمت ہے یا حق کے ایسے جس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جس سے دوسروں کو کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہو رہا باطل کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا یہ نہیں ہے تو گویا کہ اپنا عمل بھی درست نہیں ہے تواسی بر حق بھی نہیں ہے تو گویا کہ اپنا عمل بھی صحیح نہیں ظاہری نیکی ہے حقیقی نیکی نہیں اور اگر یہ عمل سالے نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں حقیقی ایمان نہیں ہے. تیسری بات جیسا کہ میں نے ارض کیا وہ یہ ہے کہ ان میں توازن کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں ارض کیا تھا کہ وہ گراف کا جو معاملہ ہوتا ہے ایک ہاریزونٹل لائن ہے ایک ویٹیکل لائن ہے ایک افقی خط ہے اور ایک حمودی خط ہے جو افقی ہے جو ہاریزونٹل ہے اس میں ایمان آب صالح تواسب لب تواسب صبر اور جو ورٹیکل ہے عمودی ہے اب اس میں مقدار اور کوانٹیٹی آئے گی ایمان اگر تھوڑا ہے اسی درجے میں لیکن ہے قلبی یقین والا اس کے اندر تصدیق بالقلب کا عنصر موجود ہے کوانٹیٹیولی کم ہے گہرائی کم ہے ہے تصدیق بالقلب کے درجے میں موجود تو اسی درجے میں عمل بھی درست ہو جائے گا اسی درجے میں تواصب الحق بھی ہوگا اسی کی مناسبت سے تواصب صبر بھی ہو جائے گا ایمان کی مقدار بڑھتی ہے یا یوں کہیے کہ اگر اس کی گہرائی کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس کی گہرائی اور گہرائی بڑھتی ہے تو اسی درجے میں عمل بھی بہتر ہوگا اس کے اندر اور شان جو ہے نکھرے گی اس کی اس میں فرائض سے آگے گزر کر مستحبات اور نوافل تک کا معاملہ آئے گا اسی طریقے سے پھر شد و بد کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا دعوت اللہ امر بالمعروف معروف نہیں بل اس کے اندر بھی اسی نسبت سے اضافہ ہوگا پھر اسی کے اندر پھر صبر اور استقامت اور تمام جو بھی معاملات ہیں ان میں برداشت کرنا اور اس کا بھی اضافہ ہوگا اس میں ایک توازن کی ضرورت ہے اگرچہ کامل توازن تو ایک بڑی انقا قسم کی چیز ہے وہ بہت مشکل ہے کہ مل سکے چھاس لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مزاج مختلف بنائے ہیں جن کو جدید سائیکالوجی میں ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ مزاج دو مختلف مزاج ہیں. کچھ لوگ فعال زیادہ ہوتے ہیں کچھ لوگ دروبینی ان کا جو ہے خاصہ ہے اور انہیں اپنے باتن میں جھانکنا اور خود اپنے خیالات کی دنیا میں مگن رہنا یہ انہیں زیادہ مرغوب ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں میں جائیں گھلیں ملیں ہنسیں باتیں کریں یہ دو مزاج ہیں اللہ نے بنائے اسی اعتبار سے جو اونچے مراتب میں اس پر بھی صدیقیت اور شہادت کے جو دو مراتب میں عالیہ ہیں ان کی بھی در حقیقت مناسبت اسی سے ہے جو انٹروورٹس ہوتے ہیں وہ در حقیقت آگے جائیں گے صدیقین کی پھر اس میں شامل ہوں گے جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں ان کی جب روحانی اور دینی ترقی ہوگی وہ شہادات کے زمرے میں آئیں گے اس اعتبار سے کسی درجے میں کمی کہ ایمان اور اپنے ذاتی نے کی جو ہے نسبتا زیادہ ہے دوسرا جو ہے جہاد اس کے لئے جدوجہد قدرے کم ایک یعنی معمولی درجے میں فرق و تفاوت یہ تو سمجھیے کہ قابل فہم بھی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے مختلف مزاج بنائے ہیں افتاد تباہ لوگوں کی مختلف ہوتی ہے اور یہ قابل افم بھی ہے اس لیے کہ اس درجے میں کچھ کبھی بیشی جو ہے وہ بہرحال یوں سمجھئے کہ اس کو آپ اس کو کنڈوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ افتاد تباہ اور مزاجوں کے فرق کریں یا یہ ہے کہ کسی میں بھاگ دوڑ زیادہ ہے دعوت اللہ کے لیے جدوجہد زیادہ ہے جہاد کے لیے اس کے اندر زیادہ آمادگی ہے صبر و اتکامت کا مادہ زیادہ ہے لیکن یہ کہ زیادہ گہرے غور و فکر کا مادہ نہیں ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی والی بات جو ہے اس سے کبھی مناسبت نہیں ہے اور وہ زیادہ جو ہے اپنی انفرادی نیکی میں وہ نوافل اور مستحبات کی طرح اوپری توجہ نہیں دے رہا ہے تو کسی درجے میں اونچ نیچ ان دونوں کے مابین یا یہ زیادہ اور یہ قدرے کم یا یہ قدرے کم وہ زیادہ یہ تو قابل فہم ہے اور جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ اللہ تعالی نے جو مختلف مزاج بنائے ہیں ان کے اعتبار سے یہ نتائج تو نکلیں گے اور اسی کے حوالے سے یہ دو اصطلاحات جو ہیں صدیقین اور شہدہ اس پر تفصیل میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن بہرحال یہ جو ہم جو چار براتی میں عالیہ پرانے مجید میں بیان کیے گئے ہیں منعم علیہم کے چار گروہ الا کمالزین علیہ من نبیم من النبیین والصدیقین شہدائے والصالحین تو گویا کہ نیچے سے چلیں گے یہ چار درجے ہیں صالحین مومنی پھر شہداء ان سے تر صدیقین اس سے تر انبیاء ظاہر بات ہے نبوت کا دروازہ اب بند ہے پہلے بھی وہ کوئی اقتصابی شہ نہیں تھی وہ بھی تھی خالص اللہ جس کو چاہتا تھا دیتا تھا وہ انسان کی اپنی محنت سے کوشش سے حاصل ہونے والا مرتبہ نہیں تھا اب مستقل وہ دروازہ بندی ہے تو اب گویا کے عام صالحین مومنین اس سے اوپر جو اٹھیں گے وہ شہداء اور صدیقین ہوں گے شہداء کی زیادہ مناسبت ایکسٹرو سے ہے فعال لوگ اور صدیقین کی زیادہ مناسبت انٹرو سے غور و فکر اور سوچ بچار کے عادی لوگ یہ گویا کے مختلف مزاج ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں اور یہ براڈ یہ تقسیم ہے کیٹیگرائزیشن ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پیتھولوجیکل اور کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ مریضانہ قسم کا عدم توازر ہے تو اس کی صرف دو مثالیں میں اس وقت دوں گا ایک مثال ہے اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بعد میں آپ کو لرزا دینے والی حدیث جو کہ امام بحقی لائے ہیں رہی وہ روایت کرنے والے امام بہتی ہیں لیکن اس کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خطبات الاحکام جو کتاب مرتب کی ہے خطبات جمعہ کی ان میں اس حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا ہے اور میری زندگی کا یہ ایک واقعہ ہے کہ کرشن نگر میں میں مقیم تھا جو اب اسلام پورہ کے علاقہ ہے وہاں ایک خطیب تھے مارانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے حیرن روڈ کی مسجد اب بھی وہ اسی نام سے وہ ہر جمعے میں یہ حدیث پڑھتے تھے اور میں کانپ جاتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ جو لوگ سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا حدیث انہوں نے سنی ہے کس قدر لرزا دینے والی حدیث اس لیے کہ ترجمہ انہوں نے کبھی کیا نہیں وہ صرف جب خطبہ عربی کا پڑھتے تھے تب یہ حدیث ہر میں پڑھتے تھے اور حدیث اس درجے لرزا دینے والی ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں او اللہ جبریل علیہ سلاط وسلام کزا و کزا اللہ نے وہی کے ذریعے سے حکم دیا جبرعیل کو علیہ وسلام کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو تل پٹ کر دو عزاب سال وہ عذاب کے جو ان قوموں پر آیا ہے جن کی طرف اللہ نے رسول مبوس کر کے اور حجت قائم کی کہ پوری پوری بستیاں الٹ دی گئی تو اس فرمایا کہ ان بستیوں کو الٹ دو کالا فالا حضور نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خدا بندی میں ان نفیحہ آبدہ کا فلان لم یاف سے قطر اے اللہ اس بستی کو الٹ دوں جبکہ اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی ہے ترفتائن کہتے ہیں نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا یہ تو عربی کا محاورہ ہے اردو میں ہم کہتے ہیں پلک جھپکنے کی دیر پلک جھپکنے جتنی دیر بھی یا نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانے میں جو وقت لگتا ہے اتنا وقت بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کیا ذرا اندازہ کیجیے گواہی دینے والے حضرت جمرئی یہ کوئی کرائے کے وکیل یا کوئی جھوٹا گواہ نہیں ہے محاد اللہ عدالت اللہ کی ہے جہاں ابو جہل بھی کھڑا ہو کر جھوٹ نہیں بول سکے گا وکال ثواب جو کہے گا بات صحیح صحیح کہے گا اور وہ گواہی کیا دے رہے ہیں کہ اتنا نیک, اتنا نیک انسان اتنا نیک انسان اتنا نیک انسان کہ پلک جھپکنے جتنی مدت بھی کبھی معاشیت میں بسر نہیں ہوگی اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو پہلی بریکٹ ہے ایمان اور حمل صالح کی وہ کس درجے مکمل ہے ظاہر بات ہے اتنی پاک زندگی گناہ سے اتنی بالکل مبرہ زندگی جب تک ایمان نہ ہو اللہ پر آخرت پر کتاب پر نبوت پر رسالت پر یہ کیسے وجود میں آئے گی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کا گراف تو اس بلندی پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب ہے جو جو اب حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا اعلی فعلا حضور نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالی نے حکم دیا اقلیب ہا و ہم الٹ دو اس بستی کو پہلے اس شخص پر پھر دوسروں پر کیوں فن وجہ لم اور فیطن خط اس لیے کہ یہ شخص اتنا بے غیرت ہے کہ اس کا چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا میری وجہ سے میرے احکام توڑے جاتے رہے ملکرات پھیلتے رہے میری ہدایت کا مذاق اڑتا رہا یہ لگا رہا اپنی نیکی میں اپنے نوافر میں یہ اس درجے بے غیرت انسان ماں کی گالی کسی کو دی جائے کمزور سے کمزور انسان بھی ہوگا اگر کچھ نہ کر سکے فرض کیجئے کہ وہ ہے کہ قہرے درویش بڑھ جانے درویش کچھ نہیں کر سکتا کم سے کم پورے جسم کا خون تو ایک مرتبہ چہرے میں آ جائے گا کم سے کم کھڑا کھڑا اپنی جگہ کانپے گا تو صحیح ہے کچھ نہ کر سکے گا لیکن یہ کہ اگر کسی کی بےغیرت ہی کا یہ عالم ہو مست رکھو ذکر و فکرے صبح گاہی میں اسے مختتر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے ماحول میں جو ہوتا ہو ہوتا رہے جس طرح کفر کا بول بالا ہو ہوتا رہے جس طرح فسق و فجور جو ہے اس کا بازار گرم ہو ہوتا رہے جس طرح منکرات کی ہوا چل رہی ہو آندھی آ رہی ہوتی رہے اسے پروا نہیں یہ تو اپنے اسی تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس میں لگا رہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم اکلا لم یمار <قط> یہ ہے فرمان یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے وہ بات جو میں نے کہا تھا بعد میں ارض کروں گا غیرت اور حمیت یعنی دونوں بریکٹس کو جوڑنے والی جو تین چیزیں میں نے معین کی نمبر ایک قانون تبڑی نمبر دو شرافت و بروت کہ جو شے اپنے لیے پسند کی ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کرو نمبر تین غیرت اور حمیت حق کی غیرت اور حق کی حمیت جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ جو بھی رائے آپ کو اللہ نے دے رکھے ہیں جو بھی اگر وہ شعر مجھے یاد آ رہا اقبال کا اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری میں آمن تو عام ازم طریقے شاہ را اگر خون کا ایک قطرہ بھی جسم میں ہے اگر ایک مٹھی بھر پر اگر ہے موجود تو آؤ میں تمہیں شاہبازی کے طریقے سکھاؤں تو اگر کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسی کو لے کر آ جاؤ میدان میں باطل کے خلاف اگر پنجہ آزمائی کے لیے میدان میں نہیں آتے اس کا مطلب یہ کہ تم دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہو دوسرے غافل ہیں تم عارف ہو سب کچھ سمجھ رہے ہو تم پر حقیقتیں منکشف ہیں اگر تمہارا یہ طرز عمل ہے تو تم دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہو اکلب ہا علئے و لے ہم الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں کو دوسرا اس کے برکس جو ہے یہ پیتھالوجی اس میں کیا ہوا کہ یہ ایک بریکٹ ایمان اور امن سالے وہ اس درجے پر لیکن تواسب لگ تواسب سب یہ بالکل نیچے عدم توازن انتہائی شکل دوسرا عدم توازن ہمارے اس دور میں پیدا ہوا ہے اس لیے کہ بہت سے اسباب ایسے ہیں کہ جن سے علاق علمت اللہ جہاد اور اقامت دین اور اللہ کے دین کا احیاء اس کا ولولہ اس کا کچھ چرچا اس درجے عام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس میدان میں ہیں لیکن اس میں آپ کو نظر آئے گا ایسے بھی لوگ ہیں اپنا عمل دیکھیے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ, وہ بالکل جو بیس لائن ہے اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے فرائض بھی بمشکل پورے ہو رہے ہیں ایمان کا معاملہ بھی ہے تو صرف وہ اقرار ام لسان اور کچھ عقائد جو یاد کر لیے ہیں ان سے زیادہ وہ ان کا ذاتی تجربہ ہے ہی نہیں نہ اس کی ضرورت کا احساس ہے کہ اسے کوئی ہمیں اپنے پات میں ریئلائز کرنا چاہیے ان کو اپنے بات کے اندر ریئلائز کر سکے اس کی ضرورت کا بھی احساس نہیں بس ایک موروثی عقیدہ اور یہ کہ عبادات وغیرہ میں اپنے اعمال کے اندر بھی بہت ہی نیچے لیکن دوسری طرف دیکھیے تو مجاہد اللہ کے راہ کے بول بالا کرنے کے لئے دین کا میدان میں آگئے ہیں ان کی تقریریں سنیے ان کے نعرے سنیے ان کے جلوس دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید صحابہ کرام کے اندر بھی یہ جوش و خروش میں ہوتا وہ جوش و خروش ان کا جو تھا وہ آتش وشا پہاڑ کے مانند تھا اندر تھا لیکن یہ کہ یہاں جو بھی نعرے لگتے ہیں اور جو دھواں دھار قسم کی باتیں ہوتی ہیں یہ بالکل اس کے برکس کیفیت ہے اور یہی سبب ہے یہ تحریکیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے ابھی تک ہم کہیں بھی منزل مقصود کے قریب نہیں پہنچ پا رہے اس کا وجہ یہی عدم توازن ہے ایک عدم توازن وہ کہ اپنا ایمان وہ تو گویا کہ نہ صرف ایمان بالغیب بلکہ انسان اس کوشش میں ہے کہ مشاہدہ کرے اس کے لئے اتنے مراقبے کر رہا ہے اس کے لئے اتنی تپسیاں کر رہا ہے فجاہد فی خلواتک وہ مجاہدے جاری ہیں اپنی نیکی کا یہ عالم ہے کہ لمیاس کا طرف لیکن تواسب الحق تواسب صبر یا زیرو پر یا بہت ہی بیس لائن کے قریب یا یہ دوسرا ہے برعکس کہ اپنا ایمان اس کی گہرائی اور گرائی کی کوئی فکر نہیں بس موروثی عقیدہ اقراروں بل نسان پر چل رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے اعمال کے اندر بھی یہی صورت اپنے گھر میں شریعت نہیں اپنی وجود پر شریعت نہیں لیکن اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگانے کے لیے بہت ہی جوش و خروش کا مظاہرہ یہ دونوں جو ہیں اکول پیتھولوجیکل کنڈیشنز ہیں ایک دوسرے کی برکس تو ہے لیکن دونوں اس اعتبار سے مریض مرض کی علامات ہیں مرض کا مصر ہے کہ یہ عدم توازن اس درجے کا در حقیقت یہ گویا کہ دین کے ان تمام بنیادی جو ہمارے تقاضے ہیں ان کے پہلوؤں سے متصادم ہیں آج نجات اور ان تمام جو ہمارے شرائط ہیں نجات کی اور فلاح کی اللہ تعالیٰ ہمیں توازن کے ساتھ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق قطع فرمائے اقول قول ہاضہ وصطفر اللہ علی ولکم ولی سا مسلمین اب المسلمان